وان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله و على پیری مدیوں آلی و اصادی اجمری أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان من سلالة منه جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكتونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بزرگان محترم اور محترم نے عزیز آج کی مجلی سے باز عیسا نے ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے تقریباً سال بھر کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہمارے داعی اور میزبان کے بھائی کیپٹن عبد الرحمن صاحب جو بڑے دیندار نیک مسلمان تھے ان کے وفات اور ان کے انتقال کے بعد عیسا ال ثواب کی خاطر یہ مجلس بعد منعقد جہاں تک انتقال اور وفات کا تعلق ہے دنیا میں اسی دن سے اس کا سلسلہ قائم ہوا جب سے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی پیدائش کا انتظام کیا جا حدیث میں آتا ہے کہ آج جس جگہ آپ زمین اور انسانوں کی آبادی دیکھ رہے ہیں یہاں پانی ہی پانی تھا اور کوئی ایک چپا بھی ایسا نہ تھا کہ جس کو آپ زمین کہہ سکیں بلکہ فرمایا کہ اس پانی کے حصے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر بلبلے اٹھتے تھے پانی جس کو عربی میں حباب کہتے ہیں اور اصل میں آب کے معنی ہے پانی اگرچہ وہ عربی نہیں پھانسی اور حب کے معنی ہے دانا تو پانی کے جو دانے سے اٹھتے ہیں پانی کے اوپر ان کو حباب کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پانی کا بلبلہ اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اس کی کوئی زندگی, زندگی اور بڑی نازک سی چیز ہے کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ بلبلے کو توڑ دیتا ہے انسان کی زندگی کو تشویح دی جاتی ہے کہ جس طرح پانی کا بلبلہ ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی دی کسی شاعر نے کہا ہے اس نے کہا کہ خباباسا ہے دنیا میں قیام زندگی لیکن خباباسا ہے دنیا میں قیام زندگی لیکن بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے <تصفح> کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں اس کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا ادھر سے کوئی موج آئی اور آتیوں اسے پور. تو فرمایا کے روئے زمین میں پانی ہی پانی تھا اور جہاں سے وہ پانی کے بلبلے اور حباب اٹھتے تھے وہ جگہ آہستہ آہستہ سخت ہوتی جائے اور سب سے پہلے جس جگہ نے زمین کی شکل اور زمین کی صورت اختیار کی وہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا کا گھر اور بیت اللہ ہے روئے زمین میں سب سے پہلے زمین کی حیثیت اور زمین کی شکل اس نے اختیار کی اسی لیے عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مکے کا نام ام ارا بھی ہے اور ام خرا کے معنی آتے ہیں کہ تمام بستیوں کی جڑ تمام بستیوں کی ماں جہاں سے بستیوں کا آغاز اور بستیوں کی ابتدا ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ وہ زمین بن گئی کہ جس پر ہم اور آپس مقافاتے حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی نے زمین کے پیدا فرمانے کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مختلف گوشوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے لاؤ تاکہ اس سے ایک مخلوق بنائی جائے اور ایک مخلوق کا پتلا تیار حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جاتا ہے اور مٹی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے زمین چلاتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے اوپر سے مٹی مت اٹھانا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی مخلوق اس سے تیار کی جائے گی کہ جس کے نافرمان بندے جو ہیں جہندم میں چلے گی وہ فرشتہ واپس آتا ہے بارگاہ خداوندی بندی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ زمین فریاد کر رہی تھی چلا رہی تھی میں نے چھوڑ دیا حدیث میں آتا ہے کہ حق والا دوسرے فرشتے کو بھیجیں گے وہ بھی آ کر یہی ازر کرے گا تیسرے فرشتے کو بھیجیں گے وہ بھی آ کر یہی ازر کرے گا ایک فرشتے کو بھیجیں گے اور وہ جب مٹی اٹھانے کے لیے جائے گا تو زمین چلائے گی فریاد کرے گی تو فرشتہ کہے گا کہ خبردار میری عادت کسی کی فریاد سننے کی نہیں ہے میرا کام خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے مجھے بہرحال حال مٹی اٹھا کے ملا افطال ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تج سے زمین نے فریاد نہیں کی تھی تو کیسے مٹی اٹھا لایا وہ یہ کہے گا کہ اللہ زمین نے فریاد کی تھی لیکن میرے اوپر فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا میں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور میں مٹی اٹھا چلایا حدیث میں آتا ہے کہ ہم تعالیٰ فرمائیں گے کہ موت کے لیے اس فرشتے کو مقرر کیا جائے اور آئندہ سے اس کا نام ملک الموت رکھا جائے اس لیے کہ موت کا کام اور روح قبض کرنے کا کام اسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے جو کسی کی فریاد پر طرف نہ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سے انسان کی پیدائش کے لیے اس کا خمیر تیار ہو رہا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھی مقرر فرمایا ہے جس کا کام روح کو قبض کرتا ہے اور یہ ملک الموت کب تک رہے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور دنیا کی تمام جاندار چیزیں فنا ہو جائیں یہاں تک کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے دریاؤں کا روح باقی نہیں رہے گا بلکہ دریاؤں کا پانی اس طریقے سے ابلے گا کہ جس طرح ان کے بہنے کا کوئی طرق نہیں ہے بلکہ پانی واپس چلا جاتا ہے فرمایا کہ وزل بہار اور معلوم ہوگا کہ سمندر ابل رہے ہیں اور دریا اوپر ابل رہے ہیں تو اس وقت روئے زمین پہ جب کوئی زی حیات اور جاندار چیز باقی نہیں رہے گی حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی ندا دیں گے اور پکاریں گے لمن البل یوم آج کس کی سلطنت ہے آج کس کی بادشاہت ہے آپ یہ سوچیں گے اور ضرور اپنے دل میں یہ خیال کریں گے کہ بادشاہت تو پہلے ہی اللہ ہی کی تھی اب بھی اللہ ہی کی بادشاہ یہ خیال آپ کا صحیح ہے لیکن دنیا میں اللہ نے اپنی بادشاہت کے تھوڑے تھوڑے اختیارات اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیے جیسے بادشاہ کو اختیار اپنی رعیت کے اوپر دے رکھا ہے شوہر کو اپنی بیوی بی کے اوپر اختیار دے رکھا ہے آقا کو اپنے ملازم کے اوپر اختیار دے رکھا ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک ان چیزوں کے اوپر اللہ نے اختیار دے لیکن آخروں تک ایک ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ یہ تمام اختیارات جو دنیا میں اللہ نے دیے ہیں سب اختیارات ختم ہوئے نہ کوئی بادشاہ بادشاہ رہے گا نہ کوئی رعیت رعیت رہے گی نہ کوئی آقا آقا ہوگا نہ کوئی نوکر نوکر ہوگا یہاں تک کہ آنکھیں اور ناک اور ہاتھ اور پاؤں بھی ہمارے اور آپ کے قبضے میں پرانے قریب میں ارشاد فرمایا تعلی فرماتے ہیں فرمایا کہ وقالو لے جلو دیں لما شہید انسان کے خلاف اس کے ہاتھ پاؤں اس کے بدن کے آزاد گواہی دے گے خلاف دے گے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اس میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں زمین زمین کے وہ ٹکڑے کے جس زمین کے حصے پر آپ نے کوئی نیکی کی ہے وہ حصہ گواہی دے گا آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی لیے فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ آگے پیچھے سرک جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر سنتیں ادا کر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس جس چپے پر زمین کے جس حصے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ عبادت کرے گا اور نماز ادا کرے گا قیامت میں وہ تمام کے تمام زمین کے ٹکڑے گواہی دے گے اس کی بھی اس لیے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جگہ فرض ادا کیے دوسری جگہ چار رکعت سنتیں ادا کی تیسری جگہ دو رکعت ادا کی چوتھی جگہ نفلت لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کی روح کو باقی رکھیں تب تو فضیلت ہے ورنہ وہ زحمت بنتا مثلا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آگے پیچھے ہونے کے لیے جگہ ہے تب تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں لیکن اگر آپ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اتنے آگے ہو گئے کہ اگلے آدمی کو نماز پڑھنا مشکل ہو گئی یا اتنے پیچھے ہو گئے کہ پیچھے والے کو سجدہ کرنا مشکل ہو گئی یا یہ کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صرف اس وجہ سے کہ سنتیں دوسری جگہ ادا کریں اس کے سامنے سے نکل کے چلے گئے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی زحمت اور بغیر کسی شری خرابی کے اگر آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ سنتیں ادا کریں کسی تیسری جگہ نفل ادا کریں کسی چوتھی جگہ ہٹ کر آپ اور رکٹیں پڑھیں تو اس میں شک نہیں زمین کے جس جس حصے کے اوپر آپ اللہ کی عبادت کریں گے وہ حصہ قیامت میں گواہی ہوگا اور اسی طریقے سے زمین کا وہ حصہ کہ جس حصے کے اوپر ہم نے گنا کیے قیامت میں وہ سب حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری آنکھیں ہمارے کان سب چیزیں گواہی دیں گے اور یہ سلطنت اللہ کی جو دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے یہ ختم ہو جائے گی کیوں اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی افسر کے اوپر مقدمہ چل جائے کسی نے کوئی شکایت کر دی کسی افسر کی تو جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو اس کو پہلے دفتر سے معطل کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس حاکم کو حاکم باقی رکھا اور اس کی حکومت بھی آپ نے باقی رکھی تو جتنے ماتحت ہیں کوئی بھی ڈر کے مارے تو گواہی دے گا نہیں خطاب وہ تو سب اس کی معفقت میں بولیں اس لیے اگر سچی اور صحیح شہادت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حاکم کی حکومت اور اختیار کو ختم کریں اس لیے بندوں کا جو اختیار زبان کے اوپر ہے آج ہم اس زبان سے چاہیں تو قرآن کی تلاوت کریں زبان سے چاہیں تو ہم پوخت کلمات اور گالیاں دینے لگیں اگر ہم آنکھوں سے اگر چاہیں تو بیت اللہ کو دیکھیں اور چاہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو غلط اور دوسری ایسی نامحرم کے اوپر ہم نظر ڈال دیں لیکن یہ کہ آج یہ ہمارا اختیار ہے قیامت میں یہ اختیار باقی نہیں بلکہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے یہ کہے گا کہ لما شہید تم علینا نہ تم تو ہمارے ہاتھ پاؤں تھے تم نے ہمارے خلاف دوائی کے تھے جواب میں کہیں گے کہ کالو انتقن اللہ الزی كل ال آج اللہ نے کسی کو کسی کے قبضے میں اور بس میں نہیں رکھا ہے آج تمہاری حکومت تو تمہارا اختیار ختم ہے آج زبان کو بھی زبان دے دی کان کو بھی زبان دے دی ہاتھ کو بھی اللہ نے زبان دی اور یہ تمام آزائے انسانی جو ہیں سب کے سب انسان کے خلاف قبضے تو خیر میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ ابھی انسان کی پیدائش کا سامان ہو رہا ہے تو ملک الموت کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا اور کب تک باقی رکھیں گے جب حیات چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی تو تعالی آواز دیں گے لمن ملک اليوم آج کس کی سلطنت اور بادشاہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جواب نہیں دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملکل اليوم آج سلطنت کس کی ہے کوئی جواب نہیں ہے تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت جواب دے گا اور یہ کہے گا کہ لاہل واحد القار آج سلطنت صرف خدائے واحد کی اور خدائے قہار کی ہے آج تمام اختیارات اور تمام حکومتیں سب کی سب ختم ہو حدیث میں آتا ہے کہ ہر تعالی آخر میں ارشاد فرمائیں گے کہ اب زی حیات چیزیں دنیا میں سب ختم ہو گئیں اب ملک الموت کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی ہے خدا کا حکم ہوگا کہ ملک الموت کو بھی پھر موقع ہے تو خیر میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا فرمایا ہے اور وہ اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک دنیا میں کوئی سی حیات باقی ہے اور یہاں تک کہ پھر اس کے اوپر بھی موت مسلط ہوگی تو خیر میرا مطلب یہ تھا کہ موت ہمارے سفر کی ایک منزل ہے اور ہر مسافر کے سامنے یہ منزل ہے اور سفر دکھ کے ایک سفر وہ ہے کہ جس میں زمین اور مکان جگہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے آپ حرکت کر رہے ہیں چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھیے چاہے ریل میں بیٹھیے چاہے آپ کار میں بیٹھیں چاہے آپ کسی بیل گاڑی میں بیٹھیں ایک زمین کا حصہ آپ نے طے کیا مسافت طے کی یہاں سے حیدرآباد پہنچے حیدرآباد سے آگے پہنچے اس سے آگے پہنچے اسٹیشن آتے جاتا اور سفر کی دوسری منزل یہ ہے کہ انسان ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے حرکت نہیں کرتا کہیں نہیں جاتا اسے کسی سواری کی ضرورت لیکن سفر کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں کہ اب بچپن آ گیا ہے اب جوانی آ گئی ہے اب بڑھاپا آ گیا ہے اب بڑھاپے کی بھی اور زیادہ شخوقت کی منزل آ گئی ہے سفر کی دوسری منزل یہ ہے کہ انسان حرکت نہیں کرتا ہے لیکن برابر اس کے زمانے کے اسٹیشن آتے جاتے ہیں گویا کے ایک سفر ایسا ہے کہ جس میں زمین کی مسافت طے ہوتی ہے اور دوسرا سفر ایسا ہے کہ جس میں وقت کی مسافت طے ہوتی اور جب وقت کی مسافت انسان طے کرتا ہے تو اس کا نام حیدرآباد اور سکھر اور لاہور یہ اسٹیشن کے نام نہیں اسٹیشن کے نام یہ ہے یہ شیر خوارگی کا زمانہ ہے یہ تعلیم اور بچپن کا زمانہ یہ جوانی کا زمانہ ہے یہ اندھیر عمر کا زمانہ ہے یہ منحافے کا زمانہ اب تعلی فرماتے ہیں کہ سب سے آخری اسٹیشن جہاں پر جا کے کہ گاڑی رک جاتی ہے اور جہاں آپ کا وطن آتا ہے اور جہاں پر آپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ وطن وطن آخر ہے. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من انسان من لحما ثم آ خلقا فت بار الله احسن خالقی وجود کی منزل میں آنے کے لیے اتنے راستوں سے ہمیں گزرنا پڑتا فرمایا کہ سما ان کمبا گزالی کل یہ دوسری منزل آتی ہے اس کا نام موت ہے لیکن یہ منزل ایسی ہے کہ یہاں ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت آنے کے بعد شاید سفر ختم ہو گیا نہیں نے بڑا اچھا لکھا اس نے لکھا کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے وقفہ آپ جانتے ہیں کام کرتے کرتے بارہ بج گئے ساڑھے بارہ بج گئے ہم نے کہا بھائی تھوڑی دیر چھٹی کری پندرہ منٹ کے لیے آدھ گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گیا ایک مسافر پیدل چلا جا رہا ہے جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ دھوپ تیز ہے ٹانگیں تھک گئی درخت کے نیچے چادر رکھ کے لیٹ گئی یہ جو لیٹا ہے یہ کاہے کے لیے لیٹا ہے کیا اس کا سفر ختم ہو گیا نہیں سفر نہیں ختم ہوا یہ سستانے کے لیے لیٹا ہے یہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ہے اس کو وقفہ کیا کہتا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لیں سستانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے اس کے بعد اسے اور بھی اپنی منزل طے کرنی ہے اور وہ کون سی ہے اور مایا کے سما ان کم بہ گزالے کا نہ می ان یا جب منزل قیامت آئے گی اور اس کے بعد اس کا مقدمہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد اس کا جنت یا جہنم کے اندر اس کا داخلہ ہوگا تو آپ سمجھئے کہ وہ سفر جو شکم مادر سے ہمارا شروع ہوا تھا وہ جا کر اس منزل کا خطرے اللہ ابلجی ایک بڑے عالم دوسری اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مواسم الرم عمر کے موسم ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے جیسے کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی حبس ہے کبھی تیز ہوا چل رہی ہے یہ سب موسم ہے کسی جگہ برف پڑ رہی ہے تو کسی جگہ خشک ہے اور جہاں جہاں جیسے جیسے موسم ہوتے ہیں وہاں کے ویسے ویسے حالات اگر کہیں برف پڑ رہی ہوگی وہاں آپ کی دلچسپیاں آپ کے مشغلے آپ کی مصروفیت اور طرح اور جہاں پر کہ سخت گرمی پڑ رہی ہوگی خشک موسم ہوگا وہاں آپ کی دلچسپی آپ کی مصروفیت آپ کے مشغلے دوسرے بھی مثال کے طور پر ٹھنڈے ملک سے آپ چلیں تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے کسی نے شال اور رکھی ہے کسی نے چادر اور رکھی ہے اور چلتے چلتے ایک دم ایسی جگہ پہنچے کہ معلوم ہوا کہ اوہو ہو یہاں تو پسینے پسینے ہو گئے وہ سارے کے سارے گرم لباس آپ نے اتار دیے یہاں موسم گرمی کا ہے اس کے مطابق یہاں کا طور طریق دوسرا ہے جہاں موسم سردی کا تھا وہاں کا طور طریق بالکل اور یہ مجھے اتفاق سے ابھی اسی سفر میں پچھلی مرتبہ پیش آیا ساؤتھ افریقہ میں جو یہاں کے بالکل خلاف موسم ہوتا ہے بالکل خلاف شروع شروع سن اڑتالیس سو مجھے سیلون جانے کا اتفاق ہوا تو یہاں تو دسمبر اور جنوری کا زمانہ تھا لحاظ میں لوگ سوتے تھے جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو گرم کپڑے پہنے ہوئے گرم چادر اوڑھے ہوئے اور سر پہ رومال لپیٹے ہوئے یہاں سے روانہ ہوا اب جب ہم سیلون اس کی بندرگاہ کولمبو کے ہائی اڈے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے چھتریاں لگائے کھڑے سب نے ٹھنڈے کپڑے پہن رکھے ہیں اور لوگوں کا پسینے کے مارے برا حال ہے اب میں نے جو اپنے آپ کو دیکھا کہ یہاں سارے گرم کپڑے بھی ہیں گرم چادر بھی ہے اور گرم رومال بھی یہاں سر پہ لپیٹ رکھا ہے تو ایک عجب قسم کا آدمی معلوم ہو رہے تھے اس لیے کہ موسم یہاں کا ایسا لوگ چھتریاں لگائے ہوئے ہیں اور گرمی اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں لباس سردیوں کا پہنا تو اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ کے اندر یہاں کے بالکل خلاف موسم ہوتا ہے یہاں پر اپریل اور مئی سے گرمی شروع ہوتی ہے اور تقریبا اکتوبر تک رہتی اکتوبر کے بعد سردی شروع ہوتی ہے اور وہاں پر جب یہاں اپریل اور مئی سے گرمی شروع ہوتی ہے تو وہاں پر سردی شروع ہوتی ہے اور اکتوبر تک وہاں سردی رہتی ہے اور اکتوبر کے بعد سے وہاں گرمی شروع ہو یہاں اکتوبر سے موسم سردی کا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی جون کے مہینے میں میں وہاں سے چلا سخت برف پڑ رہی ہوں. سردی کا اور جب ہم وہاں سے پہنچے ہدن تو عدن میں دیکھ کر اس قدر حیران ہو گئے کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے ان کا اتنا برا حال ہوا ان کا پسینے کے مارے اس لیے کہ افریقہ چھوٹ گیا عدن میں آ کر آپ ایشیا کے اندر داخل ہو گئے تو ایشیا میں گرمی کا موسم ہے افریقہ میں سردی کا موسم ہے سب لوگوں نے یہاں پر اپنے گرم کپڑے اتارے اور پنکھا چلائے کوئی برف دیے برا اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جس موسم میں انسان موجود ہوتا ہے اس کے آداب اس کے طور طریق اس کی دلچسپیاں اس کے مشغلے سب لگ اللہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت سے موسم آتے ہیں اس کی زندگی کا ایک موسم وہ ہے جب وہ اس دنیا میں سب سے پہلے آ کے قدم رکھ آج اس دنیا میں پہلا دن ہے اس کے آنے کا اور موسم کونسا کہیں گے نو موجود بالکل آج کی پیدائش اور جب انسان سب سے پہلے کسی جگہ اور کسی علاقے میں جا کے قدم رکھتا ہے تو وہاں پر تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے انسان خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں کا موسم کیسا ہے آپ یہاں سے ٹھنڈ کے زمانے میں جائیے اور شارجہ میں یا بحرین کے اندر آپ کا جہاز جب اترے گا تو فوراً آپ محسوس کر لیں گے کہ یہاں تو لو چلے انسان نے جب سب سے پہلے دنیا میں قدم رکھا اس نے کہا کہ آج جن لوگوں میں میں آیا ہوں ان لوگوں کا آج پہلی مرتبہ تعارف ہوا ہے کیا تعارف ہوا تعارف یہ ہوا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو روتا ہوا چلاتا اور چیختا ہوا ہے اس لیے کہ آج تک دنیا کے کسی انسان آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ قہ کہے لگاتا ہوا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا میں آیا ہو یہ کبھی نہیں ہوا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سیکھتا ہے اور روتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی اصلی جگہ سے چھوڑا دیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کے لیے یکساں بلکہ بچے کی پیدائش خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہونے کی پہچان یہی ہے کہ بچہ روئے اور اگر فرض کر لیجئے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے تو پھر فورن لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید زندہ نہیں پیدا اس نے یہ دیکھا کہ میں آج اس دنیا میں آیا ہوں روتا ہوا آپ کہیں گے کہ روتا ہوا کیوں آتا بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ نو مہینے شکر میں مادر میں رہا اور اس سے کسی غیبی طاقت نے یہ کہا کہ یہ گھر اندھیرا ہے یہاں ہوا نہیں ہے یہاں کی غذا اور خوراک خراب ہے گندی ہے چلو ہم تمہیں ایسے عالم کے اندر لے چلیں کہ جہاں کا مکان اس مکان سے بڑا ہو وہاں پر روشنی ہوگی بتیاں جل رہی ہوں گی کمکمے خم جل رہے وہاں کی خوراک اور غذا یہاں کی غذا سے بہتر ہوگی یہاں تمہیں خون کی غذا ملتی ہے اور وہاں خوبصورت سفید دودھ کی تم کو غذا وہاں پر تم کو پھلوں کا ارک ملے اس مکان میں ہوا نہیں ہے اس مکان میں ہوا یہاں تمہارے جسم پر لباس نہیں ہے وہاں تم کو ریشم اور حریب کا لباس جب غیب کی ایک طاقت اس سے کہتی ہے کہ چلو اس تاریخ اور کالے اندھیرے مکان کو ترک کرو اور چھوڑو چلو ہم دوسرے عالم میں تمہیں بھی. اس کا نام عالمِ وجود ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھ سے وعدہ تو کیا ہے مکان اچھا ملے گا لباس ملے گا روشنی ملے گی ہوا ملے گی خوراک اچھی ملے گی لیکن یہ سب وعدہ ہی وعدہ تو ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو جو کچھ اس وقت مل رہا ہے کہیں یہ بھی ہاتھ نہ جائے اس لیے میرا تو دل ڈرتا ہے کیا فر یہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ اگلا قدم رکھتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں موجودہ بھی نہ چھوٹ جائے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ میاں اگر وعدہ آپ کا سچا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ بھی ہمارا جائزہ سب کچھ ڈرتا ہے لیکن قدرت کے ہاتھ زبردستی اس عالم سے اس گھر کو چھوڑا کر اس کو اس عالم وہ آج اس لیے چھوڑ آج اس لیے رو رہا ہے کہ آج وہ اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے آج اس مکان کو چھوڑ کر آیا ہے کہ جس مکان میں نو مہینے اس نے پرورش پائی تھی وہاں کی خوراک وہاں کی غذا وہاں کے آرام اور وہاں کی جو کچھ چیز ہے وہ اس کی اصل فطرت بن گئی ہے وہ وہاں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ رو رہا لیکن اس نے آج آتے ہی یہ بات دیکھی کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا کہ مجھ سے چھوٹ گیا یہاں وعدہ پورا ہوگا یا نہیں یہ تو یہاں آنے کے بعد معلوم ہوگا لیکن ابھی تو چھوڑ گیا ابھی تو اس کو کوئی خوراک بھی یہاں کی نہیں ملی ابھی تو اس کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں یہاں پر آپ نے ڈالا ہے لیکن اس کو یہ بات دیکھتے ہی اس دنیا کا تعارف ہو جاتا ہے کہ میں تو رو رہا ہوں اور چلا رہا ہوں لیکن میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے میں رو رہا ہوں اور میرے عزیز اور رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں. کوئی مٹھائی بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی تقریب منانے کی کوشش کر رہا ہے کسی کے یہاں اور طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اوہو یہ تو سب کے سب بے وفا ہے میں بے وفاؤں کسی شاعر نے کہا اس نے کہا کہ نہال سرکش و گل بے وفاؤ لالا دورنگ نہال سرکش و گل بے وفاؤ لالا دورنگ دری چمن بچے امید آشیاں بندم میں کیسے چمن اور باغ میں آ گیا یہاں کا تو ہر پودا مجھے بے وفا وفام ہوتا ہے ہر پودا بے وفا ہر پھول بے وفا ہر پتوں بے وفا دیکھو یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بتائیے وہ بچہ جو روتا اور چلاتا ہوا آیا ہے کوئی ہے اس کے گھر والوں میں سے جو اس کا ساتھ دے کے وہ بھی رو سب کچھ فرمایا کہ یاد داری کے وقت زادر نے تو یاد داری کے وقت زا تو ہم خندہ بند تو گریا تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے یاد داری کے وقت زا تو ہم خندہ بند تو گریا سب ہس رہے سے تو رو رہا جب ان لوگوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو تم بھی ان کا ساتھ مت دینا کس طریقے پر جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ تو تم اس طریقے پہ جانا کہ تم ہنستے ہوئے جانا اور سب کو رولا دیتا فرمایا کہ ہم چون زی ہم چنازی کے وقت مردنے تو ہم چونزی کے وقت مردنے تو ہم گریا تو ہندا سب رو رہے ہوں سب کے آنکھوں سے آنکھوں بہ رہے ہوں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ میرے دوست تو ہنستا ہوا کون جاتا ہے ہنستا ہوا وہ جاتا ہے کہ جس کا حساب اللہ کے اور اس کے درمیان پاک دنیا میں بہت کم ایسے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہنستا ہوا انسان خدا کے پاس جائے شوق حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے آپ مزید دنیا میں قیام فرمائیں یا رفیق آلہ کی ملاقات کو آپ فرما کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا کے مزید قیام کو پسند نہیں کرتا میں اللہ کی ملاقات آپ جب اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس عالم سے بہتر اس عالم کی راحت ہے اور ایسے غلامان غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں مطمئن ہو کے جاتے ہیں خوش ہو کر ویسے جہاں تک خوف اور حشیت کا تعلق ہے یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا ولی قتب ووس ابدار صحابی اور خلافائے راشدین سے بڑھ کے کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے نبی کے بعد جہاں تک ان کے خوف اور حشیت کا تعلق ہے وہ پتے کی طرح کاپ۔ لیکن یہ کہ اللہ نے جو مقام ایمان کا ان کو عطا فرمایا ہے اس کی بدولت دل اندر سے مطمئن ہے کہ انشاءاللہ اللہ معاملہ ہمارا ٹھیک رہے گا حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انفو سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اے عمر کیا ہوگا اس وقت جب قبر کی تنہائی میں فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربوں کا و مادینوں کا و من حاضر رجوع اس وقت کیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس وقت ہمارے ہوش بھی ٹھکانے ہوں گی جب. جب یہ سوال ہم سے کیا جائے گا تو ہمارے حواس اور ہوش ہمارے ٹھکانے بھی ہوں گی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ یہاں سے زیادہ آپ کے حواس وہاں پر ٹھکانے ہوں گے یہاں سے زیادہ ہوش آپ کا وہاں درست ہوگا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہاں سے زیادہ ہوش ہمارا درست ہوگا انشاءاللہ اللہ ہمیں کوئی غم اور کھٹکا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ صحیح صحیح جواب دے اور حضرت رابعہ بسری کیا فرماتی مایا کہ گر نکیرا یا دو پورسد کے بگو ربے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے مستی کے عالم میں وہ منظر منکی و نکیر کا منظر جو ہے وہ ایسے انداز میں بیان کرے حضرت رابعہ بصریہ وہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کو آخرت کے بارے میں فرمایا کے گر نی رائے دوپر کے بو گو ربے تو کی گو ماں کس کے ربو دل دیوان اماں فرماتی ہے کہ اگر مجھ سے آ کر قبر میں فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ میرا رب ہے میں نہیں کہوں گی میں یہ جواب دوں گی کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے میرا رب وہ ہے جس کے لیے دین اور دنیا دونوں چھوڑ دیے جس کے لیے میں بالکل دیوانی ہو گئی ہوں وہ میرا رب کر اب آپ اندازہ لگائیے کہ آخر ان کو کوئی تو اطمینان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے پر جواب دیں تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ اطمینان ہے اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روتے روتے آنسو کے بہنے سے آپ کے رخساروں کے اوپر کالی کالی لکیریں بن گئی اس قدر خوف خدا اور خشیت الہی سے روتے تھے کہ ہر وقت آنسو کے بہنے کی وجہ سے کالے نشان اور لکیریں بن گئی. اور یہ کس کا حال ہے اس کا حال ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے فرماتے ہیں کہ عمر فل جنت ابو بکر فل جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کے نام لینے کے آپ نے ان کو خوشخبری اور بشارت دی ہے فرمایا کہ اے عمر تم جنت میں آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی اطمینان ہو سکتا ہے کہ سرکار ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے خبر دیں اور فرمائیں کہ تم جنت میں جاؤ صرف خوف و خشیت کا یہ حال ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ کیا ان کو حضور کے فرمانے کے بعد کیا یقین نہیں آیا اگر آپ کو کوئی جھوٹ موٹ بھی آ کے کان میں یہ کہہ دیں کہ یہاں کا حاکم اور یہاں کا بادشاہ آپ کو چاہتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ پھولے نہیں سمائیں گے کتنا آپ کو خوشی اور کتنا آپ کو اطمینان ہوگا لیکن خبر دینے والے تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ افلاتون اور جالی نوس کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں تو پھر کیا وجہ کیا اطمینان نہیں تھا حضور کے خبر دینے کے اور مشارت دینے کے باوجود علما نے اس کے جوابات لکھے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ ان کو پورا اطمینان تھا حضور کی مشارت لیکن اس اطمینان کے ہوتے ہوئے جب اللہ کے کمالات اور اللہ کی شان سامنے آتی تھی تو پتی کی طرح اس طرح کاپتے تھے بشارت اپنی جگہ ہے اور خدا کا درجہ اور خدا کا مرتبہ جب سامنے آتا تھا تو اس کی حیبت کی وجہ سے اور اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے یہاں پر ایک باغ ہے جہاں جانوروں کے کٹہرے ہیں ان جانوروں میں سے شیر شیر ببر بھی ہے مجھے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا اور یہاں کا نہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی بڑے بڑے چڑیا گھر ہے کہیں گینڈا ہے کہیں شیر ببر ہے کہیں اور جانور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک شیر ببر ہے کہ جو لوہے کی سلاخوں کے اندر پن اور آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ سلاخیں توڑ کے میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا پورا اطمینان ہے اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو دیکھنے کے لیے آتے کیسے کوئی اپنی جان خطرے میں ڈالنے تھوڑی آتا اطمینان ہی کی وجہ سے تو آئے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ آپ کھلے ہوئے وہاں پر شیر کو دیکھ رہے ہیں اتنے میں شیر نے ایک چنگا ہماری سوچ سے تو آپ اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ دو قدم پیچھے ہٹ گئے خوف اور دہشت سے آپ کے رونگتے کھڑے ہو گئے اور فوراً آپ دو قدم پیچھے ہٹ گئے اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ یہ جو آپ ڈر کے مارے یہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے تو کیا آپ کو ان سلاخوں پہ اطمینان نہیں رہا تھا کیا آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ نکل کے آ کے حملہ کرے گا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تھا تو اطمینان لیکن شیر جس وقت اپنی چنگھار سنا دیتا ہے اور اس کی چنگھار سامنے آتی ہے تو تقاضائے فطرت یہ ہے کہ انسان کے غون سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی جگہ اور اطمینان اپنی جگہ پر ہے لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شان قہاری جب سامنے آتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی جگہ اور اطمینان اپنی جگہ پر ہے لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شال کہاری جب سامنے آتی ہے تو سوائے رونے کے اور آنسو بہنے کے اور کوئی چارہ تو خیر میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جب پہلا موسم آیا تو سب سے پہلے تعارف یہ ہوا کہ اس باغ کا ہر پتا اس باغ کا ہر بوٹا اس باغ کا ہر پودا جو ہے وہ پہلا تعارف اب اس کے بعد دودھ کی غذا ملی ریشم کے کپڑے ملے ہوا ملی روشنی ملی اب اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ وعدہ کرنے والے نے جو وعدہ کیا تھا واقعی وعدہ سچا تھا چھوٹا نہیں تھا اور اگر وہ وعدہ سچا نہ ہوتا تو وہ اس کی جدائی میں روتے روتے ہی مر جاتا لیکن اب آرام سے پڑھ کے سوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں سے بہتر غذا مل گئی وہاں سے بہتر مکان مل گیا وہاں سے بہتر خوراک مل گئی اور وہاں سے بہتر لباس سب چیزیں بہتر مل چلیے اور آگے چلیے ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ اس بچے کو گود میں لیے ہوئے کھلاتے پلاتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے کہیں سے کوئی گاڑی گزر جائے تو اسی کے دیکھنے کا اسے شوق ہے کہیں کوئی ٹیم کا کنسر بجانے لگے اسی کو وہ دلچسپی سے دیکھتا ہے بچہ رو رہا ہے آپ نے دروازے کی کنڈی بجائی اس طریقے پر وہ بچہ یہ سمجھ کے چپ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ایک عجیب قسم کا کھیل ہے اور وہ اسی میں مشغلے میں لگ گیا اور بڑی دلچسپی سے اس نے لیکن یہی حضرت انسان جو اس وقت چھ مہینے کے آپ کی گود میں ہیں ایمان سے بتائیے گا کہ جب یہ اٹھارہ سال کی عمر کے ہوں گے اور یہ کالج میں تعلیم پاتے ہوں گے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ ان کے سامنے اسی دروازے کی کنڈی لے کے بجائیں یا اسی کنستر کو لکڑی سے لے کے بجائیں تو یہ کچھ ہو نہیں کچھ اور اگر وہ ناراض ہو تو آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی ڈائری میں تاریخ لکھی ہے کہ فلا دن فلاں تاریخ آپ ہی حضرت تھے اس وقت ہم نے کنڈی بجائی تھی تو آپ بڑی خوشی سے چپ ہو گئے تھے تو آج کیا بات ہے کہ آپ ناراض ہو وہ جواب یہ دے گا کہ انسان کی عمر اور زندگی کے موسم ہوتے ہیں میں جب اس موسم میں تھا تو وہاں کے طور طریق اور تھے اور اب جب میں اس موسم میں آیا ہوں تو یہاں کے طور طریق دوسرے زندگی کی جس منزل کے اندر میں جاتا ہوں وہاں کا موسم اور وہاں کے آب و ہوا تبدیل ہو جاتی وہاں کا شوق تبدیل ہو جاتا چلیے بچہ چار سال کا ہو جیسا کہ حیدرآباد دکن والوں نے طریقہ بنا رکھا ہے کہ جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہو بلکہ شاید چار گھنٹے بھی لگا لو تو کہتے ہیں کہ اب اس کی بسمل ہونی چاہیے آج بچے کو آپ بسمل کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ جی حزور اب ہمیں آپ کون سی دنیا میں لے جا رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو علم کی دنیا ملے گا پوچھتا ہے کہ علم کی دنیا کیا ہوتی ہے علم کی دنیا یہ ہے کہ ابھی تک جو تم ڈنڈے بجاتے تھے آزاد پھرتے تھے اب تمہاری آزادی ختم اب تمہارا ایک استاد ہوگا اب تمہارے بغل میں ایک بستہ ہوگا اب تمہارے پاس ایک کتاب ہوگی مدرسے میں تمہارا نام لکھا جائے گا اور وہاں اتنے وقت سے لگا کر اتنے وقت تک تم کو پابندی پڑھنے کی ہوگی بچہ کہتا ہے کہ جناب معاف کیجیے میں اپنی آزادی کو ختم کر کے میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں میں کاہے کو بلا وجہ پابندی ہتھیار کروں دی. آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں یہ زندگی کی حالت کی زندگی ہے اور علم کی زندگی کا مزہ کچھ اور اور دیکھو اگر تم پڑھ لوگے تم کو بہت بڑا عہدہ ملے گا اگر تم پڑھ لوگے قوم میں تمہاری بڑی عزت ہوگی اگر تم پڑھ لوگے تو علم سے یہ یہ فائدے تم کو ملیں گے تو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے یہ آپ سب وعدے تو کر رہے ہیں اور اگر میں ان لالچ میں آ جاؤں اور پڑھنے کے لیے چلا جاؤں اور یہ وعدے کہیں سچے نہ نکلے تو یہ جو میرا گلی ڈنڈا ہے کھیلنے کا سامان یہ بھی جائے اندر سے دل ڈرتا ہے کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو جاتا ہوں. لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ جاؤ مدرسے سے کسی بچے کو بلا کے لاؤ ان کی دو, آت دو بچے ٹانگے پکڑتے ہیں دو بچے ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کر ان کو زبردستی مکتب میں داخل کر دیتے ہیں اور وہاں جا کر جب علم کا مزہ چکھتا ہے تو کہتا واہ واہ سبحان اللہ واقعی جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل وعدہ سچا ہوا اگر میں جاہل رہتا تو برا تھا علم کا ذائقہ پوچھو آپ نے دیکھا کہ وہ ہر عالم میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلے عالم کی چیز کو وہ یاد کرتا ہے اور دوسرے عالم میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے کیوں؟ فطرت یہ ہے کہ انسان حال مست ہے حال مست کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت مل رہا ہے اس میں خوش ہے اور جو آئندہ کا وعدہ کرو کہتا جی ڈر لگتا ہے جب انسان علم کی منزل میں پہنچ اب آپ اس سے کہیے کہ اب ہم تمہیں اسکول سے اٹھا لیں کالج سے اٹھا لیں کسی جامعہ میں اور کسی دارالعلوم سے تم کو اٹھا لیں وہ کہے گا کہ جی جناب میں دنیا کی سب تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں علم کی چاشنی اور علم کا ذوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور علم میں مجھے اتنا مزہ آیا ہے اتنا مزہ آیا کہ ہم تقویم کی سلطنت بھی اگر آپ مجھے دے دیتے تو اس میں مدد نہیں اندازہ لگائیے ہر منزل پہ کہتا ہے کہ ڈرتا تھا لیکن وعدے والے کا وعدہ بالکل اتنا سچا نکلا کہ واقع مجھے تو خدا نہیں اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن قریب میں دو لوگوں دو جماعتوں کا ذکر کروایا ایک وہ جو سونے اور چاندی کے درہم اور دینار لے کر مفت اور سمجھتے یہ ہے کہ سارا مزہ سارا ذائقہ اسی کا حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ اس میں ذائقہ بالکل نہیں اللہ میں اقبال مرحوم کا ایک شیر یاد آیا ہے تو اصل میں مولانا جلال الدین رومی کا سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ باضی چیزیں دیکھنے میں بڑی چمکدار ہے سفید ہے ادھر ہمارا دل کھینچتا ہے ہم ان کو لیں یا نہیں لیں فرمایا کہ نہیں جن چیزوں کی طرف تمہارا دل کھینچے اور ان میں چمک دمک زیادہ ہو تو ذرا یہ سوچ کے لیا کرو کہ آیا اس کی چمک دمک سے کل فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا فرمایا کہ ہورے مشرق سے ہے خوشتر ہو غرب ہاں رے جنت سے ہے خوشتر ہو رے گرم اور روح میں باقی ہے اب تک درد و کرم کہتا ہے کہ جنت میں تو آپ نے ہوروں کا وعدہ ہی وعدہ کیا پتہ نہیں کیسی ہوں گی باقی یورپ میں جا کر جو ہورے دیکھی تو کیسا سفید رنگ ہے کس قدر صاف اور چپاف اور پاکیزہ رنگ ہے ادھر ان کی طرف دل کھینچتا ہے انہیں لے یا نہ لے پر میں نہیں کبھی لیں کیوں فرمایا کہ ظاہر ہے نکوراگر دستونو چاندی کتنی سفید ظاہر ہے نکوراگر پی دستونو دستو جاما ہم سیاگر درمایا کی چاندی کی خاصیت یہ ہے کہ بدن پہ رگڑ کے دیکھو تو بدن کالا ہو جائے کپڑے پہ رگڑ کے دیکھو تو کپڑا کالا ہو جائے ایسی سفیدی پہ مت جانا جو تم سے لگے تو تمہیں کالا بنا آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو اصل میں درہم دینار کی سفید فرمایا کہ زرپرستی می کنند دل راسیا زرپرستی میکنند دل راسیا آخری سفرا بسود می کشد اور یہ جو زرد زرد رنگ کے سونے آپ کو نظر آتے ہیں اس کو جب انسان لیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا جنون اور اس کی دیوانگی जाती چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے جیسے خدا نہ دکھائے آپ کو اگر آپ نے کبھی زندگی میں جلندر کا کوئی بیمار دیکھا ہے استکا کا مریض استکا کا مریض اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی اس کو ایک کٹولا پانی پلایا کیسا ایک سوراہی لاؤ ایک سوراحی ایک گھڑا لاؤ ایک گھڑا پلا دیا کہتا مٹکا لاتا یہاں تک کہ پانی اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں اتر جاتا ہے اور تقریبا اس کا پیٹ جو ہے پانی سے اس طریقے سے پھول جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جلندر کی بیماری استفا کی بیماری اس استکا کی بیماری کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ایک تو جسم میں استفکا کی بیماری ہے ایک روحانی استفکا ہے روحانی استفقہ کیسے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالی نے سلطنت دیب حکومت بنا دیا تو وہ تخت و تاج کے مالک ہو گئے اس کا ایک بھائی تھا بالکل مجزوبانہ درویشوں کے طریقے پہ ننگے سر ننگے پاؤں ننگی ڈانگیں ایک لمبا سا کرتا پہنے ہوئے اپنا خطر چھپائے ہوئے پھرا کرتا تھا بالکل تیوانوں حالانکہ وہ دیوانہ نہیں تھا مگر دنیا تو اصل میں ہوشیار کو دیوانہ کہتی ہے اور دیوانوں کو ہوشیار کہتی ہے اس لیے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایمانداری سے بتانا جو آدمی کوتوال کو دیکھ کے اپنے گھر میں گھس کے کواڑ بند کر لے اس کے کوڑے سے بچنے کے لیے تم بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ پاگل ہے یا ہوشیار وہ آدمی تو واقعی ہوشیار ہے کہ جو اس کے کوڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر میں پناہ لے. اور وہ آدمی پاگل اور دیوانہ ہے کہ جو کوڑے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا وہ پاگل دیوانہ ہے لیکن دنیا نے اس کا نام پاگل دیوانہ رکھا ہے جو سزا سے بچنے کی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام آپ کو دیوانا فرمایا کہ اوس دیوانہ کے دیوانہ نشد اوس دیوانہ کے دیوانہ نسدو مرحس را در خانہ نشود مرحس کہتے ہیں کوتوال کو اوس دیوانہ کے دیوانہ نشود مرحس را و در درخانہ نشد جو کوتوال کو دیکھنے کے باوجود بھی گھر کی پناہ نہیں پکڑتا ہے وہ واقعی پاگل دیوانہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے میرے دوست وہ بڑا خوشیار ہے وہ دیوان کیا. لیکن دنیا اسی کو دیوانا چاہیے تو میں نے ارد کیا ایک بھائی حکومت کرتا اور ایک بھائی منصوبوں کی طرح پھیل رہا ہے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو دنیا مجھے نام رکھتی ہے اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ تم جس طریقے پہ یہ اپنا ہولیا بنا رکھا ہے کہ ٹانگوں میں پائجامہ تک بھی نہیں اس سے میری بڑی روسوائی ہے بڑی ذلت ہے تو تم میری خاطر کم سے کم اتنا کرو کہ پاجامہ پہنو اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے بڑی توجہ فرمائی بڑا کرم فرمایا آپ اگر فرماتے ہیں تو میں آپ کی خاطر سے پاجامہ پہنوں لیکن بھائی صاحب آپ نے یہ بھی غور کیا کہ ابھی تو مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا لیکن جب میں پیجامہ پہن لوں گا تو دنیا یہ نہیں کہے گی ارے صاحب کرتا بھی ہو گیا پائجامہ بھی ہو گیا باقی پاؤں بھی ننگے سر بھی ننگا پھر کیا ہوگا بادشاہ نے کہا کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس اعتراض سے آپ کا مطلب کیا ہے کہ پجامے کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ پاؤں ننگے اور سر ننگا مطلب تو صاف ہے مطلب تو یہ ہے کہ اگر جوتے کا انتظام کرو اور ٹوپی کا تب تو پاجامہ پہنو ورنہ کا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہم آپ کے لیے جوتے کا بھی انتظام کر دیں گے آپ کے لیے ٹوپی کا بھی کر دیں گے اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ملبوس بنا دیا سر پہ ٹوپی بدن پہ کرتا ٹانگوں میں پاجامہ اور پاؤں میں جوتا سب کچھ ہو گیا تو بھئی دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اب بلا شیروانی کے نکلنا مجھے اس لیے کہ جب تک میں پاجاموں نہیں پہنتا اس وقت تک تو کوئی مشورہ مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تیرے منہ میں کی دانت ہے لیکن جب ایسے شریفوں جیسا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو پھر بلا کو تو بلا شیروانی کے میری ٹانگوں میں پجامہ نہیں تو کوئی مسکرا نہیں پوچھتا انہوں نے کہا آپ کا مطلب کیا انہوں نے کہا صاحب مطلب صاف یہ ہے کہ اگر آپ میرے لیے کسی گھوڑے کا ہاتھی کا کسی سواری کا انتظام کریں ان کہا صاحب آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام کریں گے خدا کے لیے پائجامہ تو پہن دیں گے انہوں نے کہا صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ میرے لیے سواری کا بھی انتظام کر دیا اور یہ سب کا سب شیخ چلی کا گھر ہے ابھی بنا بنایا کچھ نہیں ہے اور شیخ چلی کا گھر ہے اور شیخ چلی کا گھر آپ کو معلوم ہے سر ہلانے میں ختم ہو جاتا ہے ایک شیخ چلی بیچارہ گیا تھا کہیں اس نے کہا کہ میں مزدوری کروں گا تو کسی شخص نے کہا کہ بھئی یہ تیل کا کنستر اٹھا کے لے چلو اور میاں ہم تمہیں پیسے دیں گے اس نے کہا جی بہت اچھا اب وہ اپنا منصوبہ بناتا جا رہا ہے کہ مجھے یہ اٹھانے ملیں گے تو اٹھانے کے دو انڈے لاؤں گا اور دو انڈے لا کے روئی میں رکھوں گا ایک مرغی ایک مرغا اس میں پیدا ہوگا اور اس سے پھر نفرت خرید خریدوں گا بکریاں بیچوں گا تو پھر اور مویشی لوں گا اور پھر میں ماں کو تجار ہو جاؤں گا اور پھر بادشاہ کے یار شہزادی سے میں شادی کروں گا اور شہزادی سے جب شادی کروں گا تو پھر میرے بچے پیدا ہوں گے اور بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابا پیسے لاؤ یہ سب شیخ چندی کی کہانی تو کہنے لگا کہ جب وہ کہے گا کہ ابا پیسے لاؤ تو سر زور سے ہلا کے کہتا میں کہوں گا ہڈیک وہ تیل کا کلسٹر جو تھا وہ نیچے گی مالک نے فوراً پکڑ لیا اور کہا کہ میاں پیسے لاؤ ہمارے ہمارا پانچ روپے کا تیل تم نے گرا دیا اس نے کہا حضور آپ کا تو پانچ ہی روپئے کا تیل کا نقصان ہوا یا بنا بنایا گھر بگڑ گیا سارا کا سارے مویشی ختم بیوی ختم بچے ختم سارا کا سارا گھر بگڑ گیا میں نے کہا کہ یہ شیخ چلی کی کہانی اس نے کہا کہ ہم سواری کا بھی انتظام کر دیں گے اور پجامہ پہن بہت اچھا ان کہا ایک بات اور سن لیجیے وہ یہ کہ جب ہم سواری پہ بیٹھ کے اور شاندار لباس اور ہم شیروانی پہن کے جائیں گے تو لوگ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ نواب صاحب جیب میں بھی کچھ ہے یا نہیں یا ویسی سارا کا سارا یہ شو بازی ہے کیا جواب دیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہا چاہتے یہ ہے کہ جیب میں کچھ ہو ارے بھائی تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیں گے کیا انتظام اس کے لیے ارے صاحب کوئی پوچھے گا کہ آمدنی وغیرہ کوئی چیز ہے کسی قسم کی تو آپ نے تو یہ سب بلا میرے جم میں ڈال دی ہے بقی آمدنی تو میری کچھ ہے نہیں اس نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں ایک بہت بڑی زمین کا حصہ تم کو دیے دیتے ہیں تم اس کی آمدنی بھی لینا اور تمہاری جیب بھی بھری ہوئی ہوگی اور اس طریقے سے تم نباب بل کے نکلنا کہ ایک آخری بات اور میں اور وہ یہ کہ اگر مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ نواب طور ذرا یہ بتائیے کہ تمہاری جائیداد زیادہ ہے یا تمہارے بھائی کی زیادہ ہے تو کیا جواب دوں گا اگر میں یہ کہوں کہ جی میری تو چھوڑی ہے میرے بھائی کی زیادہ ہے تو میاں اس ذلت میں کاہے کو پڑوں اس لیے کہ اگر پجامہ نہیں پہنا تو کسی نے کبھی پوچھا نہیں اور اگر پجامہ پہن لوں تو یہ اپنی رسوائی خود کراؤں اور یہ بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ ابھی کچھ ملا نہیں ہے تو لے رہا ہے اور لیتے لیتے اب دیکھتا ہے کہ سب میں اونچا ہو گیا یا نہیں یہ انسان کی خالی حدیث میں آتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے الفاظ ہیں فرمایا کے لوکانہ لبن آدم آبادیان لب تا خالص فرمایا کہ ابن آدم آدم کی اولاد اور آدم کے بیٹے کو اگر دو وادیاں مال کی بھر کے مل جائے وادی آپ سمجھے جیسے وادی کشمیر وادی کہتے ہیں اس میدان کو جو پہاڑوں کے بیچ میں ہو کسی کو کبھی نہیں ملا اتنا مال. لیکن فرمایا کے اگر دو وادی بھر کر مال کی اگر آدم کی اولاد اور آدم کے بیٹے کو دے دی جائے تو کہتا ہے اللہ میاں آپ کی یہاں تو کوئی کمی نہیں اگر تیسری وادی بھی دے دو تو کیا حرج ہے تیسری بھی دے دو اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ صرف تیسری کا ذکر نہیں ہے فرمایا کہ اگر اسی طریقے سے تین وادیاں اللہ مال کی دے دے تو کہے گا اللہ چوتھی بھی دے دے لا یم لو الا تو جیس میں آتا ہے یہ تمہاری بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی جب تک کہ قبر کی مٹی تمہارے اوپر لگا دی جاتی یہ بھوک انسان تو فرمایا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں چھوٹا نواب اب کاہے کو بنوں بڑا چولہا بنوں اس نے کہا کہ لوگ مجھے دلیل کریں گے میں تو نہیں پہنتا پیجامہ اس نے کہا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا صاف صاف بات یہ ہے اگر آپ اپنی سلطنت مجھے دے دیں تو میں پاجامہ پہننے کو تیار اس نے کہا بھائی چلو تم جیسے بھائی کے لیے میں سلطنت بھی دینے کے لیے تیار پھر اس نے کہا کہ اوہو میں نے پاجامہ پہن لیا تو وہ جوتا بھی آ گیا ٹوپی بھی آ گئی شیروانی بھی آ گئی اور گھوڑا بھی آ گیا اور اس کے ساتھ زمین اور جائیداد بھی آ گئی سلطنت میں اب کیا ہوگا اس نے کہا کہ اب ہوگا یہ جیسے آپ صبح سے شام تک خلق خدا میں پھنسے رہتے ہیں کسی کا کام ہے کسی کی مصروفیت ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور نہ کہیں نہ وافل ہے نہ کچھ ہے اور نے کہا حضور معاف کیجیے جس پائجامے کے ساتھ اتنی بڑی مصیبتیں آتی ہوں میں وہ پجامہ پہننے کو تیار نہیں ہوں میں تو اپنی اللہ سے عبادت کرتا آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ در حقیقت یہ بھوک جو انسان میں پیدا ہوتی ہے یا فرمایا کہ گفت و چشمے تنگ دنیا دار را گفت و چشمے تنگ دنیا دارا یا کنا تر کو ندیا قا کے گور قبر کی مٹی بھوک کو بٹاتی تو میں نے یہ بات آپ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا کہ جس نے مقصد زندگی بنایا درہم و دینا اور یاد رکھیے کہ اسے اتنی نہیں کیوں اچکن کی منزل پہ ہے تو گھوڑے کی فکر ہے گھوڑے کی منزل پہ ہے تو زمین کی فکر ہے زمین کی منزل پر ہے تو سلطنت کی فکر ہے اس بیچارے کو کبھی سکوں اور قرآنِ قریب نے کہا کہ ایک دوسری جماعت اور دوسرا گروہ انسانوں کا ہے جو قارون کے خزانوں کو نہیں دیکھتا فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَحَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور جن لوگوں کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی وہ کہیں گے ارے تمہیں کیا ہو گیا تم قارون کے خزانے مانگتے ہو توبہ کرو تو اس لیے کہ یہ خزانے تمہیں کہیں لے نہ ڈوبے کہیں زمین میں نہ دھسا دے تمہیں ان خزانوں کو نہ مانگو اور اگر خزانے تمہیں واقعی چاہیے ہیں تو ثواب آخرت کے خزانے مانگو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیان فرمایا ہے کہ جب کارون اپنا جلوس لے کے نکلتا تھا مایا کہ فخرج علاقوں میں ہی فیزینتی کالی دون الیات دنیا مسلما کارون <تصفح> وہ کارون کے زیب زینت کو اور آرائش کو دیکھ کے کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے کارون کے خزانے مل جائیں اور جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے کہ خبردار درہم دینار کی طرف نہ جانا علم بہت بڑی دولت ہے امام شاہ فی اللہ علیہ کے اشعار ہے پر مایا قسمت الجار پینا اللہ نے جو تقسیم کی ہے کہ بعض لوگوں کو دولت دے دی اور ہمیں علم ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی اور خوشی ہمیں دولت نہیں چاہیے رضینا قسمت الجبار جب جبار لنا علم ملول جوہال مالو جوہلا کو اللہ نے مال دے دیا اور ہمیں اللہ نے علم کی دولت عطا فرما دی بشرطے کے علم کی دولت ملے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم کے الفاظ ہیں علم کی حقیقت کے پاس جس کے پاس علم کی حقیقت ہوگی یاد رکھیے کہ اس میں اتنی بے نیازی ہوگی اتنی بے نیازی ہوگی کہ خدا کی ختم کیمیا بنانے والے میں اتنی بے نیازی نہیں ہو سکتی جتنا کہ اہل علم میں مل ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید سلطنت یا خلافت عباسیہ کا مشہور خلیفہ اور بادشاہ ہے خلیفہ تو وہ لوگ خود اپنے آپ کو کہتے تھے اس لیے میں نے کہہ دیا باقی خلافت بادشاہت تو ہوتی نہیں بادشاہت کے ساتھ تو جمع نہیں اس لیے خلیفہ ہارون الرشید جب تخت پر بیٹھا تو ایک بڑے زبردست عالم تھے وہ مبارکباد دینے تشریف نہیں لائے ناس نہ سن وقت زمان و لوگ بھی اچھے تھے بادشاہ بھی اس زمانے کے اچھے ہیں اس کے دل میں یہ بغض نہیں پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے سی علم ہیں میرے استاد ہیں یہ مجھے مبارکباد دینے کیوں نہیں آئے بغض نہیں پیدا ہوا اپنے ایک کاسد کو بھیجا اور یہ کہا کہ وہ میرے شیخ بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں بڑے زی علم ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر میرے تخت نشینی کی خبر دینا اور یہ خط لیتے جاؤ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی خیر و آفیت اور آپ کی عزت و جاہ کا طالب ہوں لیکن مجھے اس بات کا تھوڑا سا گلا ہے کہ آپ نے مجھ پر کرم نہیں فرمایا اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی اور اس پر مبارک دی خادم خط کی جب ان کی مجلس میں پہنچا اور جا کر اس نے یہ کہا وہ جناب شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور مجلس میں جا کے یہ کہا کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس سے یہ خط لے گیا وہ اللہ والے بزرگ اور اہل علم فورن بولے کہ خبردار میرے ہاتھ میں یہ خط نہ دینا اس لیے کہ میں ظالم کے خط کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا یہ میرے کسی خادم اور خادم سے کہا کہ تم اس خط کو کھول کے پڑھو میں ظالم کے خط کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا یہ جو کاشد گیا تھا اس کے تو روم سے ہو گئے یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ میں تو ایک خلیفہ اور بادشاہ کے پاس سے آیا تھا مگر پتہ تو یہ چلا کہ اصل بادشاہ تو یہی ہے خادم آیا اور خادم نے خط کھولا اور خط کھول کے پڑھ کے سنایا کہ میں اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں لکھوں گا اس لیے کہ مجھے ہاتھ لگانا پڑے گا تم میری طرف سے جواب لکھو اور یہ لکھو کہ جس نے بیت المال کو اپنی ملکیت قرار دے دیا اور جس طریقے سے چاہا خرچ کرتا ہے وہ خیانت کر رہا ہے اور ظالم ہے ایسے ظالم کو میں کبھی مبارکباد دینے کو تیار ہوں بیت المال انداز یہ جو کاصف تھا یہ جواب لے کے جا رہا لیکن یہ جواب اپنے بغل میں دبا کے سب سے پہلے بازار کیا اور بازار جا کے اپنا لباس تبدیل کیا شاہانہ لباس اتارا اور وہ جن بزرگ سے ملاقات کر کے آیا رہا ہے ان جیسا دربے شاہا لباس ہے اور اس کی ساری زندگی بدل گئی وہ سمجھ گیا کہ دراصل میں غلط جگہ تھا وہ میرا خلیفہ نہیں میرا خلیفہ اور بات یہ خود بھی اللہ والا ہو گیا لیکن زمانہ کتنا اچھا تھا واقعہ یہ لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون اور رشید کے دربار میں یہ جواب لے کے جب پہنچا ہے تو خلیفہ ناراض نہیں ہوا بلکہ دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا خدا کی قسم تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت نکلا کہ تو ان کے پاس گیا تیری زندگی سنور گئی میری زندگی اب تک خراب تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت اہل علم وہ اہل علم کے جن کے پاس صرف الفاظ نہ ہو بلکہ علم کی حقیقت ہو جائے اس لیے کہ جن کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں ان کے علم میں تاثیر اور حقیقت علم میں کب پیدا ہوتی ہے علم میں حقیقت جب پیدا ہوتی ہے جب کسی درویش اللہ والے اور کسی فقیر کی جب خدمت کی جاتی ہے جب کوئی عالم اس درویش کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے تب جا کر اس کے الفاظ میں حقیقت پیدا ہوتی ہے اور اگر کسی اللہ والے کے پاس وہ نہیں رہا ہے علم کے الفاظ اس کے پاس ہے علم کی حقیقت اس کے پاس نہیں تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علم کی منزل میں آپ اس کو لے جا رہے ہیں جب وہ پہنچ گیا کہتا بھائی خدا کی قسم ہفتے فلیم کی سلطنت میں وہ مزہ نہیں جو علم میں مزہ ہے خلفائے بلو عباسیہ کے زمانے میں کسی خلیفہ نے لوگوں کو جمع کیا دربار میں اور دربار میں جمع کر کے یہ پوچھا کہ تم یہ بتلاؤ سب لوگ تم بتاؤ اپنی اپنی رائے دو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار چیز کون تھی ایک شخص نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار فلا پھل ہے کسی پھل کا نام بھی. دوسرے نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اور مزیدار چیز فلا کھانا تیسرے نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار اور لذیذ چیز میرے لیے اس داجی تعلق ہے چوتھے نے کچھ کہا پانچویں نے کچھ کہا چھٹے نے کچھ کہا ایک عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذت اور مزے کی چیز یہ ہے کہ جب میں کسی کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کروں اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ دین کی یہ بات سمجھ گیا ہے اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا مزہ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ علم کی منزل آئی لیکن اب علم کی منزل میں وہ سب کھیلوں نے اپنے چھوڑ جایا ہے ہاتھ میں جھنجنا بھی ہے سیٹی بھی بجا رہا ہے کنڈی بھی بجا رہا ہے سب کھیلوں نے چھوڑ جایا کیوں اس لیے کہ اس منزل کے کھیلوں نے اس کی کتابیں کتابوں سے دلچسپی ہے کنڈی بجانے سے دلچسپی ہے جھنجنا بجانے سے دلچسپی کی اب ایک اور منزل آئی ہے جب جوانی کے منزل میں داخل ہو گیا نے کہا کہ چلو تمہیں نکاح کی منزل میں لے چلے یہ اور دوسرا عالم ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ عالم کیسا ہے یہ تو میں نے آج ہی نام سنا وہ کہیں گے کہ یہ عالم ایسا عالم ہے کہ جس عالم کے اندر دو زندگیاں مل کر ایک بنتی اور یہ جو تم آزاد آزاد پھرتے ہو اب تم کو پابند ہو جانا پڑے گا دواجی زندگی کی پابندیوں میں में پڑے گا اور پھر اولاد ہوگی پھر اس کے لیے دوا دارو پھر اس کے लिखाना پڑھانا لکھانا پھر اس کے لیے یہ سب کچھ وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا بھائی یہ سارے جھنجٹ میں میں پڑھنے کو تیار نہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے رہے گی میں اپنی آزادی کا ہے ختم کروں اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ ارے میاں کاہے کا کہ انکار کر رہے ہو جب تم اس منزل میں داخل ہو گئے تو تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی آج تک دنیا میں کوئی مزہ اور نظر تمہیں ایسی نہیں ملی جیسے اگلی منزل میں ہو گا لیکن پھر کہتا ہے کہ وعدہ کرنے والا تو مجھے لالچ دلا رہا ہے لیکن پتا نہیں اگر میں چلا جاؤں تو میرا یہ بھی سب کچھ میں چھوٹ جائے لیکن ماں باپ سقربا رشتے دار اس کو کہیں چہرا باندھ کے اور کہیں اس کے لال کپڑے پہنا کے اور کہیں بڑا اچھا لباس پہنا کے کہیں گھوڑے پہ سوار کرا کے اور اس کو بے وقوف بنا کے اسے لے جا رہے ہیں نام رکھا ہے نوشا دولہا نام ہے بے وقوف بنا کر اس لیے کہ اصل میں اس وقت دیکھنے میں تو اس کو با سبز باغ نظر آ رہا ہے دیکھنے میں تو اس کو بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ سب لوگ مل کے مجھے کس ذمہ داری میں پھنسانے کے لیے جا رہے ہیں یہ اسے خبر نہیں اسی لیے جب نکاح کی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیچارہ بڑے اچھے کپڑے اور لباس پہنے ہوئے تو قاضی جی نے ابھی اپنا جملہ بھی ختم نہیں کیا کہ میں فلا بنت فلا کو قبول کیا یا نہیں وہ فوراً کہتا ہا جی ہاں قبول کیا معلوم ہوا کہ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا سمجھ رہا کیا قبول کیا رہے تجھے یہ بھی نہیں ایک بیچارے نے کہیں دلی میں نکاح کیا تھا لڑکی کی بڑی ہوشیار نکاح کے اگلے دن اس نے کاغذ کے اوپر لکھ کے بھیجا کہ اتنے کپڑے اتنے برتن اور اتنا ساز و سامان یہ آئے گا تو میاں کے تو خوش ہو گئے دیکھ کے کہنے لگے بھئی خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا یہ فہرست تو قبول نہیں کی یہ نسکاں سے آ گئی اس نے کہا کہ اجی جناب آپ کو یہ پتہ نہیں آپ نے جو قبول کیا تھا اس میں سے تو یہ پہلی فہرست آئی ہے بھی تو بہت آلو ہے یہ تو سب قبول کیا تو کہتا ہے کہ اچھا چلو میں قاضی جی سے پوچھوا دوں خدا کی قسم میں نے تو تیرے سوا کچھ اور قبول ہی نہیں کیا اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ واقعہ تو نے سب کچھ قبول کیا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بارات کی ذرا ستواد بس گیا لیکن خدا کی شان ہے اس کا نام رکھا ہے شادی اور اگر نام ایسا حسین اور خوبصورت نہ رکھا جائے تو وہ کبھی آنے ہی کو تیار ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ حکیم بھی تھے زریف حکیم بمانا ڈاکٹر اور معالجمین نہیں. نہیں حکمت کے کلمات ان کے منہ سے نکلتی اور زرافت اور ہنسی کی باتیں بھی فرما اسی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بدو نے یہ سوال کیا کہ اے امیر الب منین یہ نکاح نکاح لوگ کہتے نکاح کیا ہے معذوم نکاح آپ نے فرمایا کہ سرور و شاہی ایک مہینہ خوشی کا مہینہ مسورتوں کا مہینہ ہے خوب لوگ بھول جاتے ہیں ساری دنیا کو اب نہ نماز کا خیال نہ روزے کا خیال نہ کسی بات کا اور بہت سے لوگ تو شادی کی خوشی میں داڑھیاں بھی ہیں اور ظالم غضب یہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے پذھا لینے کے لیے آتے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب صاحب وہ لڑکی تو قبول نہیں کرتی ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو داڑھی ہیں جی ان کو یہ پتا نہیں کہ ارے میاں لڑکی کو لڑکے کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ در حقیقت یہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے مسافری ہے جیسے ہم اور آپ یہاں سے بیٹھ کے لاہور تک جائیں بیس بائیس گھنٹے کا ساتھ ہے اس کے بعد آپ کی منزل الگ ہے میری منزل الگ ہے لڑکے کی منزل الگ ہے لڑکی کی منزل الگ ہے دونوں کو خدا کے یہاں جواب دیں ذرا سے تعلق کے لیے اور اس ذرا سے سواجی اس, اس رشتے کے لیے کیا دین کی ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں کتنی غیرت اور افسوس کی بات ہے یہ جی تو میں نے یہ عرض کیا حضرت علی کر اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک مہینہ تو خوشی کا مہینہ ہے بدو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین سما ماضا اس کے بعد کیا ہوتا حضرت علی کر اللہ وجہ نے فرمایا کہ اب دوسری منزل نکاح کے بعد جو آتی ہے لزوم ماہ اب عورت یہ کہتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی جناب وہ جو گولیاں آپ نے کھائی تھی اس کی شکر تو ختم ہو گئی اب ذرا تھوڑی سی تلخی اندر سے نکلنے والی وہ کیا مہر کا چیک ادا کر لیجیے آپ لائیے مہر کا ہمارے اور آپ کے یہاں تو طریقہ نہیں عرب میں تو طریقہ ہے اور لینے میں کوئی حرج بھی نہیں اور دینا ہر ایک قسم میں لازم اور ضروری ہے فرمایا کہ آج اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ارے میاں قاضی کے مجلس میں جو قبول کیا تھا اس میں قبول ہی قبول نہیں کچھ دینا بھی ہے آج پتا امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین سما ماضا اچھا یہ تو معلوم ہو گیا کہ مہر کی منزل آ گئی اب اس کے بعد کون سی منزل آتی ہے فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل کا نام ہے عموم و داہرین سارے زمانے کا غم آ پڑتا ہے بچے ہو گئے راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے کسی کے لیے کپڑا لا رہے ہیں کسی کے لیے جوتا لا رہے ہیں کسی کے لیے ڈاکٹر کو بلا کے لا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی گڑبڑ ہو اس بدو نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین منین سننا اس کے بعد کون سی منزل حضرت علی کر اللہ وجہ نے اشار فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل کا نام ہے قصور و تہرین جھک کے آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ کمر انسان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے جھک جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے آپ نے اندازہ لگایا کہ کیسی خوشی کے ساتھ آپ نے اس دباجی تعلق شروع کیا تھا اور آ کر اس ذمہ داری کے اوپر ختم ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کو پورا کرتے کرتے آپ کی کمر دوہری ہو جاتی ہے اور دوہری بھی کیا تیر کمان بن ہے ایک بڈھے بےچارے بوڑھے آدمی کہیں محلے میں سے جا رہے تھے کمر ان کی دوہری ہو گئی تھی تو بچوں کی عادت ہے ہسی مذاق کرنے لگے بچوں نے کہا کہ بڑے میاں یہ تیر کمان کتنے کی خریدی تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ خریدی نہیں ہے جب تم میری عمر پہ, پہ پہنچو گے تو مفتی مل جائے گی آپ <تصفح> بتائیے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے انسان کی کمر دوہری ہو دو میرے دوستو وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنی زندگی کی ہر منزل کے اوپر اپنی اس منزل کو یاد کرے کہ جو منزل سب کے لیے آنے والی ہے اے دوست بر جنازہ دشمن کے بد زری ہم دامکن کے بر تو ہمیں ماج اگر دشمن کا جنازہ بھی دیکھو تو تم کو اس سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آج یہ لوگوں کے کنٹھوں پر جا رہا ہے کل کو ہمارے لیے بھی یہ منزل آنے سے. تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اس موقع پر جبکہ ہم اور آپ ہی سال ثواب کے لیے جمع ہیں تو اس لیے ہم نے مضمون بھی یہی انتخاب کیا کہ جس میں ہم اور آپ سب کے سب اس منزل کو یاد کریں کہ جس منزل کی طرف سب کو جانا ہے انا لاہ و راج ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں سب کو وہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو بس یہ چند کلمات بطور عیسال ثواب کے عروج کیے اب آپ حضرات ہم سب مل کے پہلے آپ حضرات درو شریف پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کیپٹن عبد الرحمان صاحب محروم کے حق میں سالے ثواب فرمائے اللہم عمدہ صلی سے یہ مولانا محمد بن والا آج سے مولانا محمد بن بباری سال ثواب کی مجلس میں خطیب العلماء حضرت اللہ خانوی نور اللہ مرک آخرت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے کل بیان ڈیڑھ گھنٹہ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین